أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتهاججون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النَّارِ لِخَزَنَةِ جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار مقصد سورہ مومن کا نفی و شرک دعا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں سورت میں یہ دعویٰ آیت نمبر چودہ ساٹھ اور پینسٹھ میں ذکر کیا جاتا ہے فد اللہ مخلصین علین وقال رب کو مدعونی استجب لقم ہو الح الف مخلصین سورت میں چونکہ یہ دعویٰ یہ نہایت ایک اہم دعویٰ تھا یہی وجہ ہے کہ سورت میں ترغیب کی تبلیغ یہ بھی بڑے تاکیدی انداز میں بیان کیا جاتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ سورت کے دعوے پر جہاں ایک جانب بطور دلیل نقلی کے اور رجل مومن کا واقعہ کہ انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی ہے دوسری جانب مبلغ کو تسلی کے لیے بھی تھی کہ تکالیف آئیں گی مصیبتیں آئیں گی سامنے فرعون کی طرح ایک ظالم بادشاہ ہامان کی طرح ظالم وزیر اور قارون کی طرح مالدار یہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے لیکن اللہ بالآخر نجات اور کامیابی تمہیں عطا کرے گا جس طرح ان کا آخری انجام ہلاکت ہوا انارو غدو گدو واشیا تو اسی طرح تمہارا انجام بھی بہتر ہوگا وہ اد اتحاد جو اب یہاں ان آیات میں ما قبل گزشتہ آیتوں میں فرعون اور اس کی باتیں ذکر کی گئیں کہ فرعون کہتا تھا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں جب کہ دوسری جانب حضرت موسا علیہ السلام اور رجل مومن کھڑے تھے اور وہ لوگوں کو اپنی تابے داری کی طرف دعوت دے رہے تھے ابن آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بروز قیامت جو تابے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کے ساتھ لڑیں گے اور جھگڑیں گے دنیا میں ہم تم لوگوں کے پیچھے چلے تھے تو کیا آج کے دن تم ہم سے اللہ کا عذاب دفاع کر سکتے ہو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے ایک جانب اللہ کے عذاب میں پڑے رہیں گے اور دوسری جانب آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ ایک اور عذاب ہوگا کہ جو یہ جہنم میں کریں گے لیکن ان کا کوئی عذر یہ ان کے کام نہیں آئے گا اور ان پر اللہ کی طرف سے یہ لانت یہ ہمیشہ برقرار رہے گی اور ان کے لیے یہ برا ٹکانہ ہے اس کے بالمقابل تسلی اور بشارت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن لوگوں نے دنیا میں ایمان والوں کا راستہ اپنایا ہے دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے تو عنایات سے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ آج دنیا میں یہ دیکھو کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو اور کس کی تابے میں تم تم نے راستہ اپنایا ہوا ہے دنیا میں آج اپنے لیڈر اور اپنے متبو جس کے پیچھے تم چل رہے ہو تو آج ہی دیکھو کہ تم کس کی پیروی میں لگے ہوئے ہو ورنا کل کو پھر جگڑو گے اور پھر وہ لڑنا جگڑنا وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا وہ ادیتہ جو فناری اور یاد کرو کہ لڑیں گے جھگڑیں گے باہم جھگڑیں گے یہ جہنمی فرنارے آگ میں جہنم میں فیق الزافا او یہ تو کہیں گے وہ کمزور زعافا یہاں پہ مراد وہ مرید ہیں اور وہ تابے دار ہیں فیق الزافا او یہ تو کہیں گے وہ کمزور للذین ان لوگوں سے استقبرو کہ جنہوں نے اپنا آپ بڑا جانا تھا جو بڑے بنتے تھے یعنی وہ پیر اور وہ ناکارہ مولوی ناکارہ پیر علماء سو پیرانے غلالت وہ ان سے کہیں گے ان نہ کن لکم تبان بے شک تھے ہم تمہارے تابے دار اور پیروکار اور تبان مزدور ہے یعنی مطلب یہ جب کسی کام میں مبالغہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ مزدر لایا جاتا ہے مثلا زید عدل جب زید عادل میں بہت زیادہ وہ بڑھ بڑھ کر ہوتا ہے تو عربی زبان میں اس کے لیے کہتے ہیں جی کہ زید تو نام ہی عادل یعنی عادل کرنے والا یعنی وہ تو عادل عادل ہے ٹھیک ہے یا جیسے مثلا کوئی بندہ وہ زیادہ کھانے والا ہو تو ایسا نہیں کہتے کہ زیدن ان کہ زید کھانے والا وہ پیٹو ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ زید ان اقلن زید تو صرف کھانے کا نام ہے تو اب یہ کھانا یہ مزدور ہے مطلب یہ کہ اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے یا کوئی بندہ وہ زیادہ سونے والا ہو تو اس کے لیے یہ کہا جائے کہ زید ان نوم کے زید تو بس صرف نیند ہی ہے اور اس میں کیا ہے یعنی ہر وقت یہی کام ہے تو یہاں پہ بھی تبان مزدور ہے یعنی ہمارا کام تابے تھا ہم تو ہر کام میں تمہاری پیروی کرتے تھے اور تمہارے تابے دار تھے تم اگر کہتے کہ وجد میں آ جاؤ تو ہم وجد میں آ جاتے تھے تم اگر کہتے کہ تم نے جنگل میں چلہ کاٹنا ہے تو رات کے اندھیرے میں قبرستان میں ہم چلے کاٹتے تھے تم اگر کہتے تھے کہ سبس کپڑے جو ہے وہ پہن لو اور یہاں سے پیدل تم نے فلاں بابا کی زیارت پہ جانا ہے تو وہاں تک ہم پیدل بغیر چپلوں کے وہ ہم جاتے تھے یہ الغرض تم جو کہتے ہم اسی کی پیروی کرتے فہل ان تم مغنون انا نصیب منار من تو آیا ہو تم دفع کرنے والے ہم سے نصیب مینار کوئی حصہ آگ کا یعنی ہمیں پوری آگ بھی نہ ہٹاؤ بلکہ آگ کا کوئی حصہ یہ ہم سے ہٹا دو تو کال الدین تقبرو تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا وہ ان سے کہیں گے ان کل انفیحا بے شک ہم سب ہیں فیحا اس جہنم میں یعنی ہم بھی تمہاری طرح یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان اللہ قد حکم بین اللہ اور بے شک اللہ نے تحقیق فیصلہ کر دیا ہے بین الباد اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ ہو چکا اور اب کچھ نہیں ہونے والا ہم نے یہ مکالمہ سورہ بقرہ میں تفصیل ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید یہ جو مکالمہ ہے اور قرآن دو قسم کے مکالمے یہ ذکر کرتا ہے یہ کبھی تو پیشوا بھی گمراہ اور تابے دار بھی گمراہ جیسے یہاں پہ گمراہ پیشوا اور گمراہ تابے دار دونوں جہنم میں پڑے ہوئے ہیں تو قرآن ایک قسم کا مکالمہ یہ ذکر کرتا ہے اور دوسرے قسم کا مکالمہ وہ حق پرست پیشواؤں اور گمراہ تابے دار کے پیشوا وہ تو حق پرست تھے لیکن جنہوں نے ان, ان کے نام پہ وہ چلے تھے وہ تابے دار گمراہ تھے انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا تھا تو قرآن مجید یہ دونوں قسم کے یہ مکالمے ذکر کرتا ہے اور ہم نے یہ جو آیات ہیں تفصیلا سورہ بقرہ میں جب ہم آیت نمبر ایک سو یہ پینسٹھ جب ہم ان آیات کو ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا وکال لدین تباؤ لو ان نلنا کر رتن فن تبر امن ہم کماتبرنا کدال قیوری حسرات نال ہیم وما ہم من جینار اور وہاں پہ اس آیت کے تحت ہم نے مختلف صورتیں یہ قرآن کی ایک ہی مرتبہ ذکر کی تھیں سورہ آراف آیت نمبر اٹتیس انتالیس سورہ ابراہیم آیت نمبر اکیس سورہ قصص آیت نمبر باسٹھ ترسٹھ سورہ سبا آیت نمبر اکتیس تا تینتیس سورہ شافات آیت ستائیس تا تیس اور یہاں پہ ان آیات کو بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن گمراہ تاب دار اور گمراہ پیشوا ان کے درمیان یہ مکالمہ ذکر کرتا ہے اور حقفرس پیشواؤں اور گمراہ تاب داروں کے درمیان سورہ یونس آیت نمبر اٹھائیس انتیس سورہ نہل آیت نمبر چھیاسی اور قرآن کی اور بہت ساری آیات یہ ہم نے ذکر کی تھی تو یہاں پہ یہ گمراہ تابے دار اپنے گمراہ پیشواؤں سے کہیں گے کہ آیا ہٹا سکتے ہو تو وہ کہیں گے ہم خود پڑے ہوئے ہیں اور اللہ فیصلہ کر چکے ہیں تو اب کہیں گے کہ خاموش بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ کرنا یہ تو بہتر ہے تو چلو آؤ یہ جو جہنم کے یہ, یہ جو ذمہ دار فرشتے ہیں اور جہنم کی ذمہ داری پر یہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے چلو آؤ ان سے کہتے ہیں اگر ان سے کچھ بن پڑے وقال الدین فنارے اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو جہنم میں ہیں جہنم کی آگ میں ہیں لزنت جہنما جہنم کے ذمہ داروں سے خزانہ جمع ہے خازن کی اور خازن مانا وہ جو چوکی دار ہے وہ جو ذمہ دار ہے لزنت جہنما جہنم کے ذمہ داروں سے یہ کہیں گے خزانہ جمع ہے خازن کی اور یہاں پہ مراد وہ فرشتے کہ جو جہنم کی آگ پر جنہیں ذمہ داری وہ سونپی گئی ہے اور خزن یہ جی اصل میں یہ کسی چیز کی حفاظت کو کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کو یہ کہا جاتا ہے اسی لیے خازن یعنی وہ خزانچی کہ جو خزانے کی حفاظت پہ وہ مقرر کیا گیا ہو لزنت جہنما جہنم کے ذمہ داروں سے اد ربکم پکارو اپنے رب کو عنا یوم العذاب دنیا میں بھی اسی شرک کے راستے پہ چلے تھے تو وہی مرض ان میں جہنم میں بھی ہوگا دنیا میں بھی کہتے تھے کہ بابا بابا کے پاس آتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کرو ان سفارشوں کی عادت انہیں پڑی ہوئی تھی لگی ہوئی تھی ادو ربکم پکارو اپنے رب کو یو عنا یوم العذاب کہ وہ ہلکا کرے ہم سے ایک دن من العذاب عذاب کا عذاب کا ایک دن وہ ہم سے ہلکا کر دیں قالو تو کہیں گے یہ جہنم کے ذمہ دار اولم تک و تاطی رسول یہ آیا نہیں تھا کہ آئے تھے تمہارے پاس رسولو تمہارے پیغمبر بالبینات واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے قالو تو کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے تھے قالو تو یہ فرشتے انہیں کہیں گے فد یعنی پھر خود ہی پکارو اور یہ فد یہ کوئی انہیں طریقہ بتلانا نہیں ہے بلکہ یہ زجر کے لیے یعنی مطلب یہ کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے جب پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے تمہیں دنیا میں نجات کا راستہ بتایا تھا نجات کا عقیدہ بتایا تھا تو جب ان کی پیروی نہیں کی تھی تو اب ہم سے کیا مانگ رہے ہو خود ہی مانگو اللہ سے فدرو پس پکارو تم ہی اللہ کو خود ہی پکارو ہمارے ذریعے کیوں اپنے ہمارے رب کو ہم سے کیوں پکارنا چاہ رہے ہو فدعو خود ہی پکارو تو اگر یہ اللہ کو پکارے بھی اللہ فرماتے ہیں وماد کافرین اللہ فی دلال اور نہیں ہوگی پکار کافروں کی اللہ فی دلال مگر گمراہی میں مگر یعنی مطلب یہ اللہ حاصل ہوگی یہ لوگ اگر اللہ کو پکاریں گے بھی کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کی یہ پکار یہ گمراہی ہے اور یہ تباہی ہے اور یہ برباد ہے سورہ رات میں بھی یہ جملہ گزرا تھا اور وہاں پہ بھی مقصد سورت کا شرق دعا کی نفی تھی اور یہاں پہ بھی اس سورت کا مقصد بھی شرق دعا کی نفی ہے لیکن وہاں پہ یہ جملہ دنیا میں یعنی منکرین کا دنیا میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو بابا کو پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں تو مشرک کی یہ پکار نہیں ہے مگر گمراہی میں یعنی وہ ان کی کوئی فریاد قبول نہیں کر سکتے مشرک بابا کو جو پکارتا ہے تو لا حاصل ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں اور یہاں پہ وماد کافیرین اللہ فی دلال یہ اگر چاہیے اللہ کو پکاریں گے لیکن وہاں پہ اس پکار کا کوئی فائدہ ہے نہیں اور یہ پکار یہ آبس ہے اور یہ لا حاصل ہے اور یہ بیکار ہے اللہ فی دلال اور نہیں ہے یہ پکار کافروں کی اللہ فی دلال مگر گمراہی میں یعنی بیکار ہے آبس ہے باطل ہے اب اسیت میں تسلی ہے اور بشارت ہے ماننے والوں کو اور تسلی ہے مبلغ کو ایک جانب ان لیڈروں کی بات ذکر کی گئی کہ جو گمراہی کے نقشے قدم پر چلنے والے تھے اور یہاں دوسری جانب ان لیڈروں اور ان سرداروں اور سربراہوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور جس دن کے گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی اللہ ان کی مدد کریں گے ان لننسل رسولنا بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے پیغمبروں کی ولدین آمنو اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اور قرآن صفت ذکر کرتا ہے یہاں پر ایمان کی وہ قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے جس طرح سورت کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا وخرون آمنو قرآن وصف ذکر کرتا ہے صفت ذکر کرتا ہے اور ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے بے شک ہم مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے پیغمبروں کی والذین آمنو اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں فی الحال دنیا دنیا کی زندگی میں بھی و یوم یقوم اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ گواہ کھڑے ہوں گے اور طرح طرح کی گواہیاں وہ ہوں گی فرشتے گواہ ہوں گے پیغمبر گواہ ہوں گے زمین گواہ ہوگی انسان کے یہ اپنے اعضا یہ اس کے خلاف گواہی دیں گے قرآن گواہی دے گا اور بہت ساری اور چیزیں وہ گواہی دیں گی ویوم یقوم الشہاد اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ گواہ کھڑے ہوں گے اور وہ گواہیاں دیں گے یوم فرد معذرتهم گوائیوں کا دن ہے تو کافر یہ بڑے عذر یہ پیش کرے گا لیکن اس کے خلاف ایسی ایسی گواہیاں وہ پیش ہوں گی کہ وہ اس کے بہانے اور اس کی وہ معذرت وہ کوئی کام نہیں آئے گی لا ينفع فرد معذرتهم جس دن فائدہ نہیں دے گی اب ظالموں کو مشرقوں کو کافروں کو معذرت اور ان کے بہانے لانتوں اور ان کے لیے لانت ہے وہ لہم سار اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا جہنم کا وہ برا گھر اور برا ٹھکانہ ہے تو عنایات میں قرآن مجید نے وہ دو قسم کے لیڈرز وہ ذکر کیے کہ آج دنیا میں ہی دیکھ لو کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو اور کس کی تابے کر رہے ہو وہ اس اتحاد اور یاد کرو کہ باہم جھگڑیں گے یہ جہنمی فنارے جہنم میں تو کہیں گے کمزور للذین استقبر ان لوگوں سے استقبر کے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا ان نا لکم نا تبان بے شک تھے ہم تمہارے تابے دار ہر معاملے میں فہل ان تم مغنون انا نصیب میں تو آیا ہو تم دفع کرنے والے ہم سے ایک حصہ عذاب جہنم کی آگ کا قالل تکبرو تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ بے شک ہم سارے ہیں فی اس جہنم میں ان اللہ قد حکم بین العباد اور بے شک اللہ تحقیق فیصلہ کر چکے ہیں اپنے بندوں کے درمیان وہ کال الدین فنارے اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو جہنم کی آگ میں ہیں جہنم کے ذمہ داروں سے اور قرآن یہاں پہ قرآن مختلف آیات میں یہ ان کا یہ در بدر ٹھوکریں کھانا اور ان کی یہ فرمائشیں قرآن ذکر کرتا ہے جیسے سورہ زخرف میں آ جائے گا سب سے پہلے تو یہ آپس میں یہ جھگڑیں گے تو پھر کہیں گے کہ آؤ اس بڑے بابا کے پاس جاتے ہیں تو سورہ ابراہیم 21-22 میں گزرا تھا کہ ابلیس کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ بابا جی اگر آپ ہمارے کچھ کام آئے تو جب اپنے پیروں سے کام نہیں بنے گا ابلیس سے کام نہیں بنے گا تو کہیں گے چلو آؤ ان جنم کے ان داروغہ اور فرشتوں اور ذمہ داروں کے پاس چلتے ہیں جب ان سے بھی کام نہیں بنے گا تو سورہ زخرف میں آتا ہے کہ چلو آؤ ان فرشتوں کا جو سردار ہے مالک مالک جو فرشتہ ہے اس کے پاس چلتے ہیں اس کے پاس بھی چلیں گے کوئی نہیں اور اللہ سے جب فریاد کریں گے تو سورہ مومنون میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا اللہ فرمائیں گے اخ صوفی جاؤ کتوں اور پرے ہو میری میرے دربار سے ولا تو اور میرے ساتھ بات نہ کرو ہر جگہ سے یہ ان پر لانت اور پٹکار کی جائے گی اور کوئی ان کی فریاد ان کے کام نہیں آئے گی لکھنتی جہنما جہنم کے ذمہ داروں سے ادر اور ربکم پکارو اپنے رب کو کہ وہ ہلکا کرے ہم سے ایک دن من الزاب عذاب سے قالو تو وہ کہیں گے اولم تک رسول کم بلبیناتے آئے نہیں تھے کہ آئے تھے تمہارے پاس تمہارے پیغمبر دلائل کے ساتھ قالو تھے یہ کہیں گے بلا بے شک کیوں نہیں قالو تو کہیں گے فدرو تو پھر انی فدعو تو خود پکارو خود پکارو اپنے رب کو اور جب اپنے رب کو خود پکاریں گے وماد کافرین اللہ فی دلال اور نہیں ہوگی پکار کافروں کی مگر گمراہی میں پھر اس دن اللہ کو پکارنا وہ بھی ان کے کوئی کام نہیں آئے گا ان سل رسولنا اور دنیا میں اگر کافر اللہ کو بھی پکارتا ہے کفر اور شرک کے ساتھ تو دنیا میں ان کی فریاد وہ قبول ہوتی ہے جیسے سورہ عام قبوت میں پڑا تھا فیزا رکیب فلفل کے دا اللہ مخلصین اللہ الدین دنیا میں اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی نیا اور ان کی ان کا بیڑا وہ پار لگا دیتے ہیں اسی طرح دنیا میں اللہ ان کی حاجتیں وہ پوری کرتا ہے لیکن آخرت میں اگر رب کو بھی پکاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ان نہ لنن بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی ولدین اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں بھی وَيَوْمَ يَقُومُ الشہاد اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ یوم فر ظالمین جس دن کے فائدہ نہیں دے گا ظالموں کو معذرتهم ان کی, ان کی عذر اور ان کے بہانے اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہوگی سو دار اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا واخیرہ رب العالمین